بسّرحم الرحم علامہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامت انو کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو دس اور ابا شریف کے اندر جو ہمارے خاص موجود تصویحات و وضافی یومیہ جو کہ ہزار مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس بات میں ہے تو اس سلسلے میں دس نمبر چودہ ہیں مجموعی طور پر آج کا دس جو ہے دو سو دس قبلگ چودہ ہیں آج کے دس میں جو منگل کے دن جو تصویر ایک ہزار مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس تصویر کے بارے میں تھوڑی توضیع ہے مل کا بلا لے رہا ہوں فرماتے ہیں منگل کے دن ایک ہزار مرتبہ پڑھا کرو کون سی تجوی تجویح حسن اللہ ونیم الوکیل حسب اللہ ورنم الوکیل یہ مبارک تصویر ایک ہزار مرتبہ منگل کے دن پڑھیں ہاں جی میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتایا یہ تصویرات ایک ہی مسجد میں ہزار مرتبہ پڑھ سکیں جو زیادہ بہتر ہوتی ہے روح پر بہتر اثر ورنہ پورا دن میں آپ ایک ہزار مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کر پڑھیں تو بھی آپ کو ثواب عجیب اور ضرور ملے گا اس کے میں دو حصہ ہیں حسب اللہ ایک حصہ ورنیم الوکیل دوسرا حصہ دو معنی اور حقیقت بہن ہوا ہے جن میں حسب اللّہ میں لفظ حسب نا حسب معنی کافی کے معنی میں ہے یعنی عرب بولتے ہیں کا یعنی تم کو کافی ہے اور فح جائیں تو فقط کے معنی میں آتا ہے لیکن ہاں مولانے حسب کا دل ہم علب بولتا ہے یعنی اے کا تیرے ایک دل ہم کافی ہے تو مسئلہ یہ کہ ہنس میں کے کے معنی میں کافی ہے کے معنی میں تو حضر اللہ کے معنیٰ یہ ہو گیا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ ہمارے تمام کاموں کے لیے کا کفایت کرنے والا ہے تو اس دعا کی تھوڑی توضیح ہے توضیح ہے نہیں یہ ہے کہ یہ نہایت جامع جملہ ہے حضر اللہ یہ نہایت جامع جملہ ہے اور حقیقت ہے اللہ کے بارے میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے لیکن یہاں یہ سوال اللہ مرکاف ہے کس چیز میں کافی ہے جواب یہ ہے تمام امور میں اللہ کافی ہے تمام امور میں وہ امور خواہ دنیاوی ہو خواہ اخروی ہو خواہ ظاہری امور ہو خواہ معنوی تمام امور میں اللہ کافی ہے دشمن کے مقابلے میں میدانی میں مدد کے لیے بھی اللہ کافی ہے انسان کی انفرادی زندگی میں ہر مشکل و پریشانی سے نجات دینے کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے کیونکہ اللہ کے کی فوائد مدلاخت کا مالک ہے اس کے ارادے کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا اور نہیں روک سکتا ہے وہ پاک ذات جس بندے کے لیے جو چاہے کر لیتا ہاں اس کے جو ہے چاہت کو کوئی روک نہیں سکتا اور بندے کے تمام امور اسی پاک ذات کے دست قدرت میں ہیں بے دہل خیر ہے تمام خیرات اسی کے پاس ہے لہذا بندے مومن کو چاہیں کہ کمال صدق و اخلاص کے ساتھ ہاں بندے بننے کو جب ہسب اللہ پڑھ رہے ہیں تو کمال صدق و اخلاص کے ساتھ دل و زبان ایک ہو کر دل و زبان ایک ہو کر اللہ ود کیا کریں تاکہ اس مقدس کلمے کے حفیظات سے مکمل فضاب ہو سکے اور اللہ ہماری ہر معاملات میں کفالت و حفایت کریں یقیناً جو ہے دعا تصبی چھپ دعائیں ہیں ہاں تو دعاؤں میں مانگنے کی کیخت میں اگر اب میں آ جائیں تو اللہ قبول فرماتے ہیں لینے ایسے پڑھ لیں آپ کے ذکر پر توجہ ہی نہیں بس تیز تیز تیز تصویر پھینکتے چلے جائیں ذکر کے معنی مخم پر کوئی توجہ نہ ہو اور اس ذکر کو پڑھتے ہوئے جو ہے آپ اللہ سے کوئی چیز مانگ نہیں رہے آپ کا کوئی قسط ارادہ ہی نہیں تو اس سے اتنے آپ کو زیادہ فیش نہیں ملے گا حض اللہ اللہ ترکا میرے لئے تو ہمارے لیے کافی ہے پھر آپ جو بھی مشکلات مسائل پریشانیاں ہیں ان کو ذہن میں لاتے ہوئے اس کو پڑھتے چلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر پریشانی ہر مشکل میں کفایت کرے گا اور آپ کو مشکلات مسائل سے نجات دلائے دوسرا حصہ ورنیم الوکل ہاں ورنیم الوکیر جو ہے عربی زبان میں مداح کھیل ہے ہاں کسی کی مداح کا پلا ہاں جس کا معنی نیمل کا معنی بہت اچھا اچھا بہت اچھا بہترین ان معنی میں آتا ہے تو کیا وہ نیم الوکیل یعنی اللہ اچھا وکیل ہے بہت اچھا وکیل ہے بہترین وکیل ہے یہ معنی تو وکیل کے معنی کیا ہے معاون قائم مقام نمائندہ مختار چینشین ایجنٹ ہاں یہ سارے معنی وکیل کا کیا ہے جمع اس کا وہ ہے اور الوکیل جو ہے فائل کے وزن پر صفحت مشمبہ یعنی ہمیشہ بندے کی وکالت کرنے والا یعنی ایک دن کر دیا دوسرے دن آپ سے ناراض ہو گیا چھسپ ہو گیا ہاں جی اور آپ کی وکالت چھوڑ دے ایسا نہیں اللہ وہ عزا و مہربان اللہ ہے جو اگر بندہ اللہ کو اپنا وکیل بنائیں اور اپنے کمور اللہ کے حوالے کریں تو اللہ ہمیشہ بندے کی وکالت کرتا ہے ہمیشہ بندے کی سرپرستی فرماتا ہے ہاں اور یہ جو ہے الوکیل پھیلے وکلا یقین کو. وکلاً و بکولََََََََََََََََََََ سے اس كے معنیٰ كسى كے ثبوت كرنا كسى بھى كام كو كوئى كام كسى كو سونبنا ہاں جى وكل يكيلى تفويض كرنا نگران بنانا کسی کے ثبوت کوئی کام کرنا کامل اختیارات دینا مختار بنانا یہ عربی مشہور لغت المنجی تھے وکیل کا معنی ایک جو ہے با اختیار نمائندہ مختار متولی سرپرستی کرنے والا المنشی تو اسے معلوم ہے وکیل کا معنی جو ہے وکالت کرنے والا آپ کے یعنی آپ اپنے آپ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے جیسا ہمیں عدالتوں میں چیزوں عدالت نہ جاتے آپ کسی کیس میں پھنسا ہوا ہے آپ پر کوئی الزام آیا اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے آپ کسی وکیل شخص کا اپنا جو وکلا میں سے ہیں جنہوں نے وکالت قانون پڑھیں اس کو آپ اپنے وکیل بنا دیتے ہیں اور عدالت کے روبرو آپ کی پوری مدعا کو بیان کرنے کے لیے الزام کو دفع کرنے کے لیے آپ کے پاس جو کچھ دلائل ہیں جوابات ہیں ان سب کو پیش کرنے کے لیے آپ کسی کو اپنا مختار بنا دیتے ہیں اس کو آپ پوری اختیار دے دیتے ہیں اس کو پوری ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ آپ نے میرے اس کام کی نگرانی کرنا ہے اس کے سرپرستی کرنا ہے اور آپ نے مکمل جو ہے نگرانی کر کے میرا دفاع کرنا ہے تو وکیل کا یہ کام ہوتی ہے کہ جب آپ وکیل بنائیں تو ہاں جی تو اللہ ونگم الوکیل کا معنی پھر کیا ہوگا تو یہ واقعی اللہ ورنم الوکیل یعنی اللہ بہترین سرپرستی کرنے والا نیم الوکیل کیونکہ وکیل کے معنی سرپرستی کرنے والا نیم الوکیل یعنی اور اللہ بہت اچھا کار ساتھ کاموں کو بنانے والا خراب کرنے والا وکیل نہیں بہت وکیل جو صرف پیسہ وہ توڑتے ہیں کام نہیں کرتے اور اللہ اللہ بہت اچھا خارسات ہے اور نگرانی کرنے والا بندے کے تمام کاموں کا نگرانی کرنے والا تو اس کو ہر مشکل سے بچانے والا <خخخ> یہ معنی رہی اور اللہ بہت اچھا وکالت کرنے والا ہنی والا ہے نیم الوکیل اور بندوں کے کاموں کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا یہ سب معنی درست و نیم الوکیل کا ہاں جی اللہ بہترین سرپرسی کرنے والا اللہ بہت اچھا خارسات ہے اللہ بہت اچھا نگرانی کرنے والا ہے اللہ بہت اچھا وکالت کرنے والا ہے ہاں اور بندوں کے کاموں کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا نی ملوکیل یہ سب مانے دوست توجہ نگرانی نی ملوکیل ہاں جی اللہ بہترین وکیل ہے حضر اللہ ہمارے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے تو نیم الوکیل کی تھوڑی توضیح کروں تو وزن گرمی دنیاوی امور میں بھی عدالتوں میں ہاں جی انسان اس وکیل کو انتخاب کرنے کی کوشش کرتا ہے جو سب سے قابل نڈر موقف کو صحیح طریقے سے بیان کرنے والا نہ بکنے والا تمام قوانین سے آگاہ شخص تاکہ وہ اس کا کیس بہتر طریقے سے لڑے اور حقدار کو حق دلائے اور آپ کو اپنا حق دلائے اور اس بات میں بند مومن کو اب اللہ کو جب آپ بولتے ہیں نیم الوکیل تو اور, اور اس بات میں بند مومن کے لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی وکیل بندہ کے لیے نہیں ہے حقیقی معنیٰ میں اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی وکیل جو بندے کے حالات سے آگاہ ہو اللہ کو تو آپ کی کیس بتانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو آپ کو ماضی آپ کے حال آپ کے استقبال مستقبل سب اللہ کو پتہ ہے تمام جزیات کلیات آپ کو پتہ ہے یہ ایسا عظیم وکیل ہے جس کو کیس بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ سے پہلے اس کو ساری چیزوں کا وکیل ہے ایسا وکیل دنیا میں کہاں ہے دنیا کے وکیلیں ہم نے بہت دیکھا ہے ہاں وہیں ہم کیس بتا کے اپنے مسائل بتا کے بھی وہ صحیح پیش نہیں کر سکتے ہاں جی وہ صحیح آپ کے مداح کو جش تک نہیں پہنچا پاتے ہیں جس وجہ سے آپ کیس ہار جاتے ہیں آپ کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں کیس میں لیکن اللہ ایسا نہیں ہے زین میں اللہ بہترین جو ہے اللہ سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی وکیل بندہ کے ہے ہی نہیں سرے سے ایک تو یہ ہے ہاں جی اور نہ اللہ سے بڑھ کر علم اور آپ کے مسائل سے آگاہ کوئی وکیل اس کائنات کے اندر میں دوسری طرح جو ہیں دنیاوی جو ہیں بڑے بڑے وکیل یعنی ایک اور مل جا سکے ہیں دنیاوی بڑے بڑے وکیل ہر شخص کو موثر نہیں ہوتے آپ وہ ایک کیس میں پھنس کے غریب آدمی وہ کسی بڑے وکیل کو نہیں بنا سکتے جو وہ ایک بیرسٹر کو جو آپ کے مسائل کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور جش کے سامنے بہتر پیش کر کے آپ کو کیس جتوا سکتے ہیں ایسا وکیل تو ہر غریب آدمی کو تو میسر نہیں ہر بندے کو ہاں جی اور قابل وکلاء کی زیادہ فیس ہونے کی وجہ سے غریبوں کی پہنچ سے بالکل باہر ہے ہاں تو عام جنیوی وکیل تو ایسا ہے قابل وکیل ہر کوئی بنا نہیں سکتے اور کچھ تو غریبوں کو لفٹ ہی نہیں دیتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ فیس ہے اور بیچارے کو دیکھ کر رہے بھائی میں تمہاری کھیتنی لڑوں اس سے بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی لیکن اللہ و عظیم و کریم و مہربان ذات ہے جو اپنے بندوں سے خواہ کوئی بھی ہو غریب ہو امیر ہو قوی ہو ناتوان کمزور ہو سب کو خود حکم و اجازت دے رہا ہے کہ وہ بندہ اللہ کو اپنا وکیل بنائیں اپنی زندگی کی تمام امور کا اپنا وکیل بنائیں تمام امور اسے اللہ کے حوالے کریں اسے وکیل نہ بنانے کا شکوہ ہے وہ ہر ایک کے ای وکیل بننے کے لیے تیار ہے اور ہمیشہ تیار ہے اور وکلت فرماتا ہے بس آپ کے کہے بغیر وہ آپ کے وکالت فرماتا ہے کیونکہ اس کو آپ سے محبت ہے ہزار ماؤں سے داجا ہزار باؤ سے زیادہ وہ آپ کو چاہتے ہیں وہ آپ کے بتائے بغیر آپ کے کاموں کی وکالت کرتا ہے چنانچہ وہ پاکزہ سورہ المزمل میں فرماتا ہے رب المشرق و المار میں وہ اللہ مشرق و معرف کا رب اللہ الہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اے بندے مومن خط تخیص تم اپنی زندگی کے تمام کاموں میں تمام مشکلات میں اسی رب کو جو مشرق و معرب کا رب جس طرح کوئی اسی کا کو کو اپنا وکیل بناؤ یہاں اللہ جو ہے اللہ فرمات بندگان خدا میں اللہ مشرق و معرف کا رب ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہذا تم مجھے اپنا وکیل بناؤ یہاں اللہ نہ صرف وکیل بنانے کا اجازت دے رہا ہے بلکہ حکم دے رہا ہے کہ مجھ اللہ کو اپنا وکیل بناؤ اور اس سے زیادہ اللہ بدنوں پر کیا شفقت فرمائے گا ہاں جی کیا اللہ بدنوں پر پھر بھی بندہ اللہ کو اپنا وکیل وکاسات قرار نہ اور زندگی میں ٹھوکریں کھاتے رہیں تو اللہ کیا کرے اللہ کہ کیا, کیا جرم بندے کے اپنے جرم ہے وہ ہاں جی بندے سے بار بار کہہ رہا ہو وکیل نہ بنانے کا شکوہ وکیل بنانے کے شکوہ نہیں وہ حکم وکیل بناؤ اس نے تو اپنے شفقت کا سرپرستی کا وکالت کا دروازہ ہاں جی کھول دیا سب کے لیے ہاں جی اس نے جو وکالت کا دروازہ سب کے لیے کھول اس نے تو سب کے لیے کھول دیا لیکن بندہ اس پاک ذات کے دروازے پر ہی نہ جائیں ہاں جی تو اللہ کیا کریں بندہ خود بد بخ ہوگا اور اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا رضان گرم لہذا حسن اللہ ونیم الوکیل نیم المولا نیم النصر بھی ایک احساس کا اور ساتھ ہی آپ لوگ یہ بھی ذہن میں رکھو یہ تصویر اگر آپ پرانے باغ میں دیکھیں تو الہی اور ان کے پیرکاروں نے اور اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے جو مومن اصحاب تھے انہوں نے مختلف جنگوں میں دشمن کے مقابلے میں ان کا ورد و وضاحب یہی تھا ہاں جی, ان کا وظیفہ یہی تھا کہ حضورنا اللہ ونیم الوکیل نعم المول ونیم النصر پڑھ کے وہ جو ہے انسان میں قوت حاصل کرتے تھے اللہ پر پوری پوری بھروسہ کر... ان کے دل میں آ جاتے تھے بھروسہ پیدا ہوتے تھے اور جنگ کرنے میں ان کے روح قبی ہو جاتے تھے اور اللہ تصویح کی برکت سے انہیں ثابت قدمی بخشتے تھے اور اور دشمن پر ان کو اللہ تعالیٰ ان مبارک تصویحات کی برکت سے ان کے ایمان میں طاویت ہونے کی وجہ سے کو ڈرتے تھے اور اللہ عنہ فتح و ظفر عطا فرماتے تھے تو عظیم نگرامی وہ ذات ہیں جس نے جو ہے اپنے اوصاف اپنے کمالات ہمیں بتا دیا چناتی مولا امام جعفر صادی فرماتے کا تجل اللہ کی کتابیں بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متجلی ہوا ہے اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے قرآن پاک میں اور ہمیں بتایا کہ میں اللہ کیسا اللہ ہوں. تو میں سے یہی آیت ہے کہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بندہ تمہارے ہر کام کے میں اللہ کے بات کرنے والا ہوں تمہیں ہر مشکل میں ہاں نکلنے والا میں اللہ ہوں اور تمہارے ہر کام میں میں تمہارا بہترین وکیل ہوں مجھے اپنا وکیل بناؤ مجھے اپنا سرپرست بناؤ ہاں یہ جی مجھ سے اللہ لگاؤ مجھ سے محبت کرو مجھ کو اپنے دل میں جگہ دے دو ہاں اگر کسی سے مدد ہے تو مجھ سے مانگو کسی کے دروازے پہ جھکنا ہے تو میرے ہی دروازے پہ جھکو کیونکہ میں ہی اللہ پوری قوت اور طاقت کا مالک ہے ہاں جی میرے ارادوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا میرے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا میرے قوت کا اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہم عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا نگرانی ان دعاؤں کو قدر جانتے ہوئے حتمیر کمبیر کے دیم عظیم تصویحات کی مفہم سمجھ کر ان کو برد وظاہب کو پڑھتے رہنے کی توفیق ادا کریں تاکہ ہماری ایمانیات مضبوط ہو اور ہم اللہ کی سچی بندگی کر سکیں آمین, آمین